شہید اسلام ڈاٹ شہی اس وہ سب کا بارما ہال برادران یوسف کا مشورہ جب نا امید ہو گئے نا اس سے تو خالا سون نجیہ علیحدہ ہوئے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 ذرا غور کرنا یہ من قابل ہے نا یہ جار مجرور متعلق فرتم کے ہے اور ما زیدہ ہے ما فرتم کا ما زیدہ لکھو وہ مین اور اس سے پہلے کوتا ہی کر چکے تھے تم یوسف کے بارے میں اب معنی صحیح ہے یا نہیں من قابلوں کو فرتم کے متعلق رو ما زیدہ فلاں میں تو نہیں ٹلوں گا زمین مصر سے یہاں تک اجازت دے مجھ کو باپ میرا یا فیصلہ کرے اللہ اللہ فیصلہ یہی کہ بنیامین کسی طریقے پر رہا ہو جائے اور وہ بہترین ہے فیصلہ کرنے والوں کا میں تو بیٹھا ہوا ہوں یہ کون کہنے لگا جی بڑا بھائی یہودا ارجو چلے جو اپنے باپ کی طرف کو بجان تیرے بیٹ نے چوری کی ہے باقی ہم جو چور بنا رہے ہیں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اس کے اسباب سے چوری برآمد ہوئی ہے باقی آپ کے ساتھ جو ہم نے قسم اٹھا کے وعدہ کیا تھا نا کہ اس کو لائیں گے ہم غائب دان تو نہیں تھے کہ چوری کرے گا اب تو چوری کر لیا اس نے وہ ماں شہدنا اور نہیں گواہی دیتے ہم چوری کی مگر ساتھ اس کے کہ جانا ہم نہیں وہ ماں اور نہ تھے ہم غائب کی حفاظت کرنے والے کس وقت عہد کرتے وقت نہیں چلے کرو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 جو آیا ہمارے صاحب اللہ نہ نفیحہ جو آیا ہم بیچے قافلے کے اندر اور مار بھی تھے نا ان کے اللہ سے پوچھو بھائی نالا ساد کون ہم کیا ہیں سچے ہیں یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی تو یعقوب علیہ السلام ایک تو فراست سے سمجھ گئے دوسرا اللہ کی طرف سے وہی بھی آئی ہوگی کہ اب تیرا بیٹے کے ملنے کا وقت کیا ہے قریب ہے تو فرمانے لگے نہ چوری نہ گرفتاری کیا فرمانے لگے نہ چوری نہ گرفتاری بات کچھ اور معلوم ہوتی ہے <laughs> تو بات بھی ایسے تھی نا نہ چوری ہے نہ گرفتاری ہے بات کچھ اور معلوم ہوتا ہے ہو <laughs> سکتا ہے اللہ میرے محبوبوں کو ملا بھی دے مجھے ملا بھی دے بات کچھ اور معلوم ہوتی ہے <laughs>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 بے شک وہی جاننے والا ہے ان کا ٹھکانہ علیم کا کیا مانا ان کا ٹھکانہ جاننے والا ہے حکیم ہے اسباب درست کر دے گا حکمت والا ہے تحزون کا کیا مانا وہ باب تفاول کا اظہار حضر بتایا تھا نا تحزن یا آدمی کی عادت ہوتی ہے جب رونا آئے نا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 کچھ نیند تھی تو اس کو میں نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا شہید جلال پورے یہ جب نیم خوابی کے اندر سے ایسے نا گرو بالکل گر گئی اس کو دورہ پڑ گیا میری بیوی کو <laughs> گھنٹہ ہمیں رکنا پڑا دوائی وغیرہ دینی بیٹی کی مت کہہ رہی تھی کہ بیٹا تناس آتا تھا سمجھے بچہ تھا وہ ہمارے یہاں پلا سمجھے تین سال پڑا سمجھے تو محترم ایسے ہوتا ہے انسان کو غم آئے نا تو علیحدہ ہو کر روتا ایک طرح منہ کر کے یہ تحزوں نے یاقوب اور منہ مو موڑا یعقوب نے ان سے اور کہنے لگے یا صفا ہے اے, اے میرا غم اوپر یوسف کے اور سفید ہو گئی تھی اس کی آنکھیں باوجہ غم کے باہ و اور وہ غم کا بھرا تھا اب سفید آنکھوں کے دو مطلب ہیں ایک تو یہ کہ بالکل نابینا ہو گئے تھے غم میں دوسرا یہ کہ ان کی آنکھیں کیا ہو گئیں بالکل بینائی کمزور ہو گئی دونوں مانے لکھتے ہیں کال ارض نا سہانا اب و ایال کی طرف سے عرض ہو رہا ہے خیر خاہی کا کہ اے ابا جان اب یوسف کو کتنا عرصہ ہو گیا چالیس سال سے زائد اب یوسف کو کیا یاد کر ہو چھوڑو کہنے لگے کسٹم اللہ کی ہمیشہ یاد کرتا رہتا ہے یوسف کو یہاں تک ہو جائے کہ تو سخت کمزور ہر ازن کا من سخت کمزور یا دم و یا ہو جائے تو مرنے والوں سے قال جواب یاکو فرمایا میں شکایت کرتا ہوں اپنی پرا کی اور اپنے حضر کی اللہ کے اور میں جانتا ہوں اللہ تعالی وہ چیز کو تم نہیں جانتے اللہ کرم فرمائے گا وشال ہوگا یا بنی یاب تجویز یاقو آپ پہلے جتنی سفر ہوئے کبھی کہا اپنے بیٹوں کو کہ یوسف کو تلاش کرو کہا تھا دیکھو آپ فرما رہے ہیں معلوم آ کے امید تھی تو دل میں الکاح ہوگی اللہ کی طرف سے تجویز یاقوب اے میرے بیٹے چلے جاؤ پس تلاش کرو یوسف کو اس بھائی کو اور نہ امید ہو اللہ کے رحمت سے بے شکشان یہ ہے کہ نہیں نعمید ہوتے اللہ کی رحمت سے مدرکہ پر لو فلمہ داخل یہ کتوں حال ہے جی ہاں حال نمبر تیرہ برادران یوسف کی تیسری ملاقات یہ تیروں حال ہے جی اور تیسری دفعہ ہے اس دفعہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو جو پیسے دیئے نا وہ کھوٹے سکے تھے کیا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 سمجھے آ اللہ علا جانب عزیز مصر وغیرہ ایسے لکھا اور یہی لکھا کہ اے عزیز مصر ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور ہمارے اوپر آزمائشیں آئیں میرے دادی ابراہیم علیہ السلام پہ بھی گائی آزمائش ہے آج پہ گئے نہیں میرے ابا جان پہ میرے اوپر آئی میرا ایک چھوٹا بیٹا تھا وہ گم ہو گیا و اللہ کہاں ہیں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 ہم کے اندر بھی ہیں اور پونجی بھی کر لائے ہیں ڈاک کے پونجی لائے ہیں اور خط بھی دیا حضرت یوسفرائے سرات السلام کو ان کو پتہ تو نہیں تھا ہی یوسف ہے حضرت علیہ السلام, حضر یوسف علیہ السلام بھی پڑھ رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں بھی پڑھ رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں وہ حیران کہ رو کیوں رہے ہیں اس کے بعد جب خط ختم ہوا تو فرمانے کے لیے یہ تم یہ بتاؤ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 اب ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا مگالن کیے اس پہ بیج ڈالا آج وہ بادشاہ بنا ہے اور ہم اس کے بعد بار بار غلہ یا سامنے کھڑے ہوئے ہاں یہ کتنی ملاقات ہے جی تیسری اور جب داخل وہ اس کو بار کہنے لگے اے عزیز مصر پہنچی ہم کو ہمارے آل کو تکلیف بوجہ کہت کے اور لے آئے تیرے پاس ایسی پونجی جو کہ ناقص ہے اصل مز کا معنی دفاع کی ہوئی موز کا معنی یعنی جس کو عام تاجر نہیں لیتے لے آئے ہم تیرے پاس ایسی پونجی جو کہ ناقص آئے پورا کر ہمارے لیے غلے کو اور احسان کر قبول کر لے یہ پونجی بے شک اللہ بدلہ دیتے ہیں صدقہ کرنے والے کو کالا فرمانے لگے حل علم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 بے شک احسان فرما اللہ نے ہمارے اوپر ان سنت اللہ بے شک شان یہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے صبر کرتا ہے اللہ نہیں ضائع کرتا سامنے کو کاروں کا قاروت اللہ اقرار جرم کہنے لگے قسم اللہ کی البتائی یہ فضیلہ دی تجو اللہ نے ہمارے اوپر اور واقعی ہم خدا کار تھے معاف کر دو کالا اعلان معافی فرمایا نہیں کوئی گرفت تمہارے اوپر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 تو آپ نے کیا اعلان کیا لا تصری میں ایسے, ایسے کہوں گا جیسے میرے بھائی یوسف نے کہا تھا اعلان کیا تھا تو حضرت نے بھی لا تصریب یوم کا اعلان کیا اعضح بہ قمیص ہاذا بشارت نمبر ایک میرا قمیص لے جاؤ یہ قمیص کون لے گیا جی یہودا پہلا قمیص بھی کون لے آیا تھا بھیڑیے والا وہ بھی یہودہ لے گیا خون آلود کمیس ابتدا والا یہ بھی یہودہ لے گیا لے جاؤ کمیس میرا یہ پڑھ ڈالو اس کو پر چہرے باب میرے کہ یاتِ بصیرہ موجزہ یوسف لکھو آئے گا وہ بیناہ ہو کے آنکھوں میں ڈالو گے بیناہ ہو جائے گا بات یہ بشارت نمبر ایک لکھا ہے نا ایز حبوب کمیس کی حضرت بشارت بشارت نمبر دو اور لے آؤ آو میرے پاس آل اپن سب کا سب ولما لمبا فصل یہ کتنا ہال ہے جی چودواں ہال لکھو وہ تیرواں ہال بھی لکھا تھا نا فلبا داخل والا ہے تیسری اچھا جی چودواں ہال پر جب جدا ہوا کافلا یہ موج یعقوب لکھو نیچے مصر سے اب یہ کافلا جدا ہوا حضرت یوسف کا کرتا لے کے اور مصر اور کنان کے درمیان محدثین لکھتے ہیں مفسرین دو سو پچاس میل کا فاصلہ کتنی دو سو پچاس میل کلو تو بہت زیادہ ہو جائیں گے ساڑھے تین سو سے بھی زائدے اچھا جی پر جب, جب جدا ہوا کافڑا کہا ان کے باپ نے بے شک میں پاتا ہوں خوشبو کیس کی یوسف کی او یعقوب علیہ السلام نے کہا لولا لا الطفن اگر مجھ کو تم بہہ نہ کہو کہنے لگے آ استباد استباد عوام وہ کہنے لگے میں اللہ کی بے شک تو بیچ عشق اپنے قدیم کے ہے یا زلال کا منہ گمراہی ہے یا عشق ہے تو ہر جگہ زلال کا منہ گمراہی نہیں لینا اگر یعقوب کے دل میں یوسف کی گمراہی تھی یا عشق دشک و محبت تو پرانے عشق تصدیق یعقوب خوشخبری خوشخبری دینے والا آیا یہودہ ڈالا اس کو اوپر چہرے یعقوب کے ہو گیا بشیر آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں کالا تحادی سے نعمات فرما کے کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو کہ میں جانتا ہوں اللہ سے وہ چیز کے نہیں جان تم ہوں کالو یا بانا مطالبہ استغفار اب انہوں نے استغفار کا مطالبہ کیا ابا جان ہمارے لیے معافی مانگو باقی ہم قصور بار تھے یوسف کو کنویں میں ڈالا ایسے آپ کے سامنے جھوٹ بولا مطالبہ استغفار اے ابا معافی مانگو واسطے ہمارے گناہ ہمارے آپ بھی معاف کرو اور اللہ سے معافی دلا دو واقعی ہم خطا کار تھے کالا سوفاستہ فرکم واد ان انقریب معافی مانگوں گا تمہارے لیے کس وقت معافی مانگوں گا ابن مسعود کہتے ہیں سہری کے وقت تو سہری کا وقت بابرکت ہوتا ہے نہیں اس وقت معافی مانگوں گا اور ابن عباس کہتے ہیں جمعہ کی رات وہ بھی بابرکت ہے اور دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں. رات بھی جمعہ کی اور ما شاء اللہ نور رح العلو معافی مانگا تمہاری طرف سے بے شکشن والا مہربان ہے, ہے جی حال نمبر پندرہ یہ چوتھی ملاقات ہے یہ وصال مکمل ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے آل کو لے آؤ ڈی تو یوسف علیہ السلام نے اس کے لیے کچھ سواریاں بھیجیں کپڑے اچھے بھیجے ہو گئے کہ بن کے آئیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کو لے آئے تقریباً سو تک وہ تھے مرد و ضان تقریباً کتنی تھے سو تھی ان کو لے کے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبالی خیمہ لگایا مصر سے باہر استقبالی خیمے لگاتے ہیں نا استقبالی خیمہ لگایا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 پر جب داخل ہوئے اوپر یوسف کے یہ دخول کیا ہے شاعر کا یا استقبالی خیمے کا استقبالی خیمہ آ واہ تازی من جگہ دی طرف اپنے ماں باپ اپنے کو اور فرمایا داخل ہوں مصر کے اندر اب یہ دوسرا داخلہ ہے یہ کس یہ کا ہے یہ شعر کا ہے ان اللہ امن والے برف بوائے اور بلند کیا اپنے ماں باپ کو اوپر تخت کے حضرت خود جو تخت پہ بیٹھے نا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 عبادت کا سدھا غیر اللہ کو شرک ہے عبادت کی نیت سے سمجھے وہ کسی شریعت کے اندر جائز نہیں رہا عبادت کا سدھا یہ تعظیمی سدھا پہلی شریعتوں میں جائز تھا حضرت سے جب پوچھا گیا کہ ہم بھی آپ کو سیدھا کریں صحابہ نے عرض کیا آپ نے ہوا نہیں اگر میری شریعت کے اندر سیدھا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو سیدھا کرتا اپنے مرد کو سیدھا کریں لا کون تو مرو آہ دن لے آدہ عبادت رب کے ہے سیدھا اس کا ہے اہ؟ میرا احترام کیا کرو ایک مطلب تو یہ ہے کہ سیدھا تعظیمی اس وقت جائز تھا اور اب دوسرا مطلب سن لو جی یہ میں لکھواتا ہوں رافا بے بلند کے اپنے ماں باپ کو پر تخرہ سجادا اور گر پڑے واسطے اس کے سیدھا کرنے والے تعظیمی دوسرا مانا لکھ لو اوپر خرو لجل یوسف سجاد خر اجل یوسف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 دو لے آیا تم کو کیسے باد سے سے انعام نمبر دو ہے بعد اس کے پھوٹ ڈالی شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان یہ شیطان کا کارنامہ تھا ورنہ میرے بھائی ایسے کیا تھے ایسے نہیں تھے دیکھو بھائیوں کی تعریف کر دی اور کنویں کا ذکر کیا کہ اللہ نے مجھے کنویں سے نکالا یہ بھی اس لیے ذکر نہیں کیا کہ بھائی شرمندہ نہ ہوں ان ربی بے شکرہ میرا مہربان ہے فعلامش لما شاہ جار مجرور کے اس کے متعلق ہے فعال کے لطیف کے متعلق نہیں لطیف الماعشہ بے شاگرام میرا مہربان ہے کرنے والا جو چاہتا ہے لطیف کے مطالعہ نہ کرنا انغل علی ملحکی رب قد آتا ہے نالی مناجات یوسفی مناجات یوسفی اے یوسف علیہ السلام نے یہ دعا آخر کے اندر مانگی اے میرے پرور جگار تاکیق دیا تو نے مجھ کو سلطنت دی تو نے مجھ, مجھ کو سلطنت یہ نعمت ظہری ہے اور سکھایا تو نے مجھ کو تعویر آدی یہ نعمت باطنی نہیں یا فاتری سماوات حرفریدا کا معذوف ہے یا اے پیدا کرنے والا آسمانوں کا زمین کا تو ہی میرا ولی ہے مالک ہے دنیا کے اندر آخرت کے اندر فوت کرو مجھ کو مسلمان کر کے فرمردار اپنا اور لاہ کرو مجھ کو ساتھ نیکوں کے یہ حضرت یوسف علیہ السلام آخر کے اندر یہ دعا مانتے رہے اللہ کو پیارے ہو گئے اب یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہے سترہ سال کتنی جی ستارہ دس اور سات سترہ سال رہے یعقوب علیہ السلام کی جب وفات ہونے لگی انہوں نے وصیت کی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 ان کو کہنا کہ میرے تابوت کو کہاں لے جائے وہاں ابا جان کے ساتھ چنانچہ ان کو دفنایا گیا مصر کا جو دریائے نیل ہے نا اس کے کہیں کنارے دفنایا گیا تھوڑا تھوڑا پانی اوپر آتا تھا وہ برکت کے لیے پانی آتا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ وسلام پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے دور کے اندر ملک شام گئے نا تو اس وقت لے گئے وہاں دفنایا اچھا جی من حضرت یعقوب جب آئے تھے مصر کے اندر تقریباً سو آدمی تھے اور اللہ نے اتنی برکت دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہی پونے سات لاکھ ہو گئے کتنی پونے سات لاکھ بنی اسرائیل بنے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب مصر سے باہر نکلے ظالم بال سمرات ایک قصہ اس قصے کے نتائج سن لو ثمرات قصہ اس قصے کے نتائج پہلا نتیجہ کیا ہے اس بات رسالت حضور کی رسالت ثابت ہوتی ہے دوسرا ثمرا ہے نفی المغیر کہ آپ کو اس قصے کا پتہ نہیں تھا اللہ نے بتایا اس بات رسالت نفی المغیر یہ قصہ ظال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 پختہ کر لیا برادران نے اپنا معاملہ اور ارادہ اور وہ تدبیریں کرتے تھے یوسف کے خلاف وما اکثر الناس تسلی حضرت کو تسلی دی گئی اور نہیں اکثر لوگوں کے اگرچہ حرص کرے تو ایماندار آپ بس سمجھا لیں زیادہ پریشان وہ معطا صلی علیہ مین اجر طریق تبلیغ طریق تبلیغ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 اور بہت سی نشانی ہے آسمانوں میں زمین میں گزرتے ہیں اوپر ان کے لیکن وہ ان سے راز کرنے والے ہیں بھائی آسمان اور زمین کے اندر عجائبات قدرت ہم دیکھ کے اللہ کی توحید کے قائل ہو یا اراز کریں وفیق ال شائن لہو آیت اللہ اللہ واحد اللہ کی توحید پہ اور نہیں ایمان لاتے اکثر ان کے ساتھ اللہ کے مگر اس سال میں تو مشرق ہے آفا آ مینو تخفیف دنیا بھی آپس بےغم ہو گیا اس بات سے کہ آج یا ان کے پاس آفت اللہ کے عذاب سے یا آج جا ان کے پاس قیامت اچانک اور وہ نہ شعور رکھتے ہوں بلحاظ ہی سبیلی فریضۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ فرما دیجیے جی یہ میری راہ ہے اد انا صاح اللہ ادو کے بعد کیا مقدر ہے جی ناس یہ میری راہ ہے فریضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بلاتا ہوں میں لوگوں طرف اللہ کے بھائی یہی میری راہ ہے علا بصیراتین یہ خبر مقدم ہے آنا و من تبانی مبتدا موخر اوپر بصیرت کے ہوں میں بھی اور وہ لوگ جو میرے تابع ہیں فضیلات صاحب وال ہم بصیرت پہ ہیں اوپر بصیرت ہوں میں بھی اور میرے متابعین بھی فضر اور پاک ہے اللہ اور نہیں میں مشرقین سے وہ مارسلام قبل کا اللہ رجالہ اضال شبو کافر شبو کرتے تھے نا کہ تو بشار ہے اور بشار نبی نہیں ہوتا تو اللہ نے ان کا شبہ ظاہر کیا کہ نبی ہوتے کون ہیں بشار فرشتے نبی ہوتے اور انسانوں میں سے مرد ہوتے نبی عورتیں نہیں ہوتی اور نہیں بھیجے ہم تجھ سے پہلے مگر مرد کہ وہی کرتے تھے اطراف ان کے من عالت قرآ بستیوں والوں سے نبی جتنی آئے ہیں نا یا شہروں کے اندر ہے یا بڑی بستیوں کے اندر جنگل کے اندر نبی نہیں آیا جنگل کے اندر کس کو سنائے آفرہم ہم یہ سیرو تخویف ہے کیا نہیں چلتے پھرتے زمین کے اندر دیکھ دیکھیں دنیا دنیا کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے یہ تخویف دنیاوی اور البتہ دار آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں کیا بس نہیں سمجھتے تم تم بھی ہے میرے محترام حتہ از استای رسل ہے نا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 فطرا خواہ نثر پہلی عبارت یہی لکھو فطرا خا اور ہم ضمیر کا مرجع کس کو بناؤ گے جی امبیا کو فترا خا ان کی نصرت میں دیر ہو گئی اتنی دیر ہو گئی کہ جو کافر لوگ تھے نا کافر لوگ سمجھے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 جھوٹے وعدے تھے اللہ کی طرف سے کہتے تھے کہ وعدے ہیں وادے ہیں جھوٹے ہیں اب سمجھو یہاں تک کہ جب نا امید ہو گئے رسول ان ایمان المعان دین کے نیچے لکھ لو ان ایمان المعان نا امید ہو گئے رسول معاندین کا ایمان سے ذدی کافروں کا ایمان سے زنو اور یقین کر لیا کافروں نے زنو کا فعل کون ہے کافر اور یقین کر لیا کافروں نے کہ ان تاقیق وہ نبی جھوٹ بولے گئے انا ہوم ہم ضمیر کا مرجع نبی بنے گے رسول زنو کا فعل کافر کہ تاقیق وہ رسول جھوٹ بولے گئے اللہ کی طرف سے ان کو جھوٹ بولا گیا ہے سمجھے اللہ ہم قد کو یوں مانا ٹھیک ہے گمان کی یقین کیا کافروں نے کہ تحقیق وہ کافر تحقیق جھوٹ بولے گئے رسولوں کی طرف سے یوں مانا کرو یہ معنی زیادہ صحیح ہے زنو کا فعال کس کو بناو گے رسولوں کو اور ہم ضمیر کا مرجع کس کو بناو گے رسولوں کو اے سمجھ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 کہ تاقیق وہ کافر جھوٹ بولے گا رسولوں کی طرف سے انہوں نے ہمارے ساتھ جو کہا تھا نا کہ نسرات یہ جھوٹ تھا اب جا ہم و اب ہماری مدد آئی سمجھے جی جب اتنی دیر ہو گئی پریشانی ہو گئی تو آگے ان کے پاس مدد ہماری فنجیا کہ ماضی مجھول ہے پن نجات دی ہم نے جس کا ہم نے چاہا اور نہ لوٹایا جاتا با اور نہیں لوٹایا جاتا عذاب ہمارا قوم مجرمین سے میرے عزیز یہ بالکل آسان طریقہ سمجھانے کا اور بھی ہیں تقریریں لیکن مشکل ہیں لقاد کا نفی قفا صحیح عبرا خلاصہ ماسبت البطاطی ہے ان نبیوں کے قصوں کے اندر عبرت لباف عقل والوں کے لیے ماں کان حدیث یفترا صداقت قرآن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 ہدایت ہر ایک کے لیے ہے رہنما رہنمائی کرنے والا وہ راہماتان یہ نمبر چار لیکن رحمت ان لوگوں لاتے ہیں تو کتنی فضیلتیں ہیں جی چار فضیلتیں ہیں الحمدللہ للہ صورت یوسف خیر و عافیت کے ساتھ ختم ہوئی باقی ان شاء اللہ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 یا من اسلام ڈاٹ کام